بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اور علی علیہ رسول کریم بزرگوں دوستوں گزشتہ کل کی مجلس کے اندر میدان عرفات میں پہنچنے کا تذکرہ ہوا تھا کہ حاجیوں کے قافلے عرفات میں پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ زوال سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر اب زوال کے بعد حج کہ اس اہم رکن کو ادا کرنے کی تیاریوں کے اندر لگے ہوئے ہیں جو حضرات اور جو ماں بہنیں اپنے خیموں اور ٹینٹ کے اندر ہیں وہ ظہر کی نماز اپنے وقت پر اپنے ٹینٹ میں ادا کریں گے اور جن کو مسجد نمیرہ میں پہنچنے کا موقع مل گیا ہو وہاں جا کر امام حج کے پیچھے جمع تقدیم کر کے ظہر اور آصر ظہر کے وقت میں ادا کر لیں گے اب اس کے بعد وقوف عرفہ باقاعدہ کرنا ہے ہمیں کل عرفات کے میدان کے سلسلے کے اندر ایک دو حدیث عارض کی تھی بہت مبارک دن ہے بڑا مبارک وقت ہے ایک ایک منٹ کی قدر کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انتہائی عاجز بنا کر انتہائی نادم بنا کر پیش کرنا ہے اپنے گزشتہ زندگی کے اوپر رو دھو کر اللہ سے استغفار کرنا ہے کہ اللہ آج تک کی زندگی ہماری غفلت کے ساتھ گزری پروردگار عالم آپ کے حکم کو ہم توڑتے رہے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے رہے ہمارا چہرہ سنت کے خلاف رہا ہماری زندگی سنت کے خلاف رہی یہ اللہ جتنے ہم سے گناہ ظاہری باطنی صغیرہ قبیرہ دانستہ نادانستہ ہوئے ہیں یہ اللہ اپنے کرم سے آج کے اس میدان عرفات میں آپ کی رحمت کے ہم امیدوار بن کر آئے ہیں ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے اللہ کے سامنے وہاں دعائیں مانگے توفیق مانگے کہ اللہ ب آئندہ کی زندگی ہماری بدل دیں آپ غفلت ختم ہو جائے شریعت کی اتباع ہماری زندگی میں آ جائے سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے چہرے کے اوپر یہ نور زندہ ہو جائے اور زندگی آئندہ کی دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ آپ کے شوق میں اور جنت کے شوق کے اندر آخرت کی فکر کے اندر گزر جائے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں بہت مبارک وقت ہے دوستو اس مبارک وقت کو ضائع نہ کیا جائے دعاؤں کا اہتمام استغفار کا اہتمام ہو تو ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم کو بہت اہتمام کے ساتھ مقوف کے معنیٰ ٹھیلنا ہوتا ہے اگر موقع مل جائے ہمت ہو تو کھلے میدان کے اندر نکل جائے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر فقیرانہ لباس فقیرانہ حیت سائلانہ صورت بنا کر اللہ کے سامنے جس طرح ایک بھاری بہت عجز کے ساتھ بہت عاجزی کے ساتھ سوال کرتا ہے اس سے زیادہ عاجز ہو کر اپنی بندگی کو اور اپنے عزت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیش کرے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ اس میدان عرفات میں جہاں آپ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے اللہ محروم نہ فرمانا ہے ربِ کریم بار بار حاضری کی صورت پیدا فرمانا اور بار بار حاضری کی شکلیں پیدا کرنا خوب دعائیں کریں میدان عرفات میں کیا عمل کرنا ہے ایسے تو آپ تلاوت کریں ذکر کریں تکبیر تحلیل کریں اور دعائیں مانگیں اس کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے باقی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک عمل منقول ہے وہ عمل ہمت کر کے اگر ہو جائے تو بہت اچھا بہت برکت والا اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر اللہ کی رحمت ان شاء اللہ متوجہ ہوگی عاقۂ مدنی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جس نے میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر قبل کی طرف اپنا چہرہ کر کے سو مرتبہ چوتھا کلمہ یعنی لا الہ وحل لا شريك له له الملك لہ الحمد وهو على كل شيء قدير یہ چوتھا کلمہ ہنڈرڈ ٹائم پڑھے اور سورہ اخلاص ينق اللہ شريف اللہ وحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يق اللہ قف و نحد سو مرتبہ پڑھيں آظ و بسم اللہ كے ساتھ ایک مرتبہ ازب اللہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اپنے یہ عمل جاری رکھ دیں کر دیں اور اس کے بعد سو مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہ مصلی علی محمد جو نماز کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی اللّہ مصل علی محمد وعلی عل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انََََََََََََََََََََ حمید مجید اس کے بعد ایک جملہ ذرا خیال کر کے بڑھا لیں و علینہ <مَعَهُم> ہم عام حالات میں نارمل حالت میں جب درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں تو ان نگہ حمید مجید پر ختم ہو جاتا ہے لیکن اس عمل کے اندر ان نگہ حمید مجید کے بعد و علینہ <مَعَهُم> کا اضافہ کر لیں یہ تین عمل سو مرتبہ چوتھا کلمہ سو مرتبہ سر اخلاص قلو اللہ شریف سو مرتبہ درود پاک تو جو شخص اب چاہے بھائی ہو یا ہماری بہن ہو یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں اس شخص کا کیا بدلہ ہے اس شخص کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح تحلیل تکبیر تعظیم تعریف اور میری ثنا بیان کی اور میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا بدلہ اس کا کیا بدلہ ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا جس نے عمل کیا ہے میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت میں نے قبول کی اگر وہ اہل عرفات کے لیے بھی شفاعت کرتا تو اہل عرفات کے بارے میں بھی میں اس کی شفاعت قبول کرتا اللہ اکبر کتنا زبردست وعدہ ہے اللہ رب العزت کا اور کیسی رحمت ہے تو یہ عمل ہے دلہ منصور کے اندر یہ روایت آتی ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام حج میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے اس کے ساتھ الحزب الاعظم میں اور بھی دو چیزیں بڑھائی ہیں تین دعاؤں کے ساتھ ایک دعا اور بھی یہ پڑھ لے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر یہ بھی پڑھ لے سو مرتبہ تو اوپر والی روایت اور الحزب العظم کے اس عمل کو ملا لیا جائے تو کل چار چیزیں ہو جائیں گی چوتھا کلمہ سو مرتبہ سور اخلاص سو مرتبہ دور پاک سو مرتبہ اور یہ تیسرا کلمہ سو مرتبہ اگر موقع مل جائے آسانی کے ساتھ کوشش کر کے یہ عمل کر لیا جائے تو بہت اچھا بڑا مبارک ہے اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت ہو اور رو رو کر اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں تجر و زاری کے ساتھ دعائیں کریں دل بھر کر دعائیں مانگیں جتنا مانگنا ہو مانگ یہ موقع زندگی کے اندر آئندہ ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ کو معلوم لہذا آج کی اس حاضری کو اپنے لیے بہت غنیمت سمجھے اپنے لیے دعا کریں اپنی موت کے لیے حسن خاتمہ کے لیے دعا کریں اپنے قبر حشر اور جہنم سے نجات کی دعا کریں آسان حساب اللہ پاک فرما دیں پل سرات کے اوپر عافیت کے ساتھ گزار دیں اور اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں اپنی رضا مندی ادا فرما دیں اس کی دعا کریں دنیا میں حیات و طیبہ حاصل ہو جائے اس کی دعا کریں حلال پاکیزہ روزی ملے اور اتباع شریعت والی زندگی ملے نمازوں کی پابندی کی توفیق مل جائے وغیرہ وغیرہ ہر عمل سالی کی توفیق کی دعا مانگے اپنے لیے بھی دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں اپنے تمام مرحوم رشتہ داروں کے لیے دعا کریں اور ہمارے وہ اسات اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا ہے ان کے لیے دعا کریں مشائق کے لیے دعا کریں اور حضرات صحابہ تابعین طب طابعین محدثین مفسرین پوری امت کے لیے دعا کریں اور آج امت جس حالات سے دو چار ہے پریشان حال ہے امت کے لیے بھی دعا کریں خاص طور پر امت کے حالات کے بدلنے کے لیے اللہ رب العزت کو بہت عجیزی کے ساتھ درخواست کریں کہ اللہ امت کی حالت کو بدل دے ہم کو اور امت کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق ادا فرما دیں ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیں ہم کو اور پوری امت کو اللہ ایسے اعمال کی توفیق غذا فرما دیں کہ جن اعمال کی برکت سے آپ کی رحمتیں ہماری طرح متوجہ ہو جائیں بہرحال بڑا مبارک وقت ہے جتنا بھی وقت ان اعمال کے اندر گزر جائے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوگا اور بہت بڑا کرم ہوگا عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر عورت پاکی کی حالت میں ہو تب تو, تو وہ نماز بھی پڑھے گی قرآن پاکی تلاوت بھی کرے گی اور ان تمام اعمال کے اندر لگ جائے گی اور اگر اتفاق سے وہ اپنے نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو تو جیسا اوپر عرض کیا گیا ہے ذکر پڑھ سکتی ہے دعا کر سکتی ہے اور نماز کے وقت میں ابھی جو آپ کو بتلایا گیا سبحان کا استخل اللہ علیہ اللہ قیوم وہ بھی عرض تمام اولاد وغیرہ کر سکتی ہے گھبرانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے وہ بھی اپنے وقت کو صحیح گزارے اب عصر کا وقت ہو رہا ہے اپنے اپنے ٹینٹ کے اندر عصر کی نماز پڑھ لیں عصر کی نماز کے بعد بھی بہت مبارک وقت ہے جتنا موقع مل جائے انہی اعمال کے اندر مشغول رکھیں اور اب گروپ والے تھوڑی دیر کے بعد ہم سے یہ کہیں گے کہ چلو بھئی کوچ میں بیٹھنا ہے تیاری کرو خیر جب وہ ہم کو مشورہ دیں چلنے کے لیے چونکہ رش بہت ہوتا ہے بہت انتظام کرنا پڑتا ہے بڑی بڑی لائنیں ہو ہوتی ہیں کیو ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ جلدی سے یہاں سے چلنے کے لیے کا ہے تو ان کے ساتھ ضد نہ کریں جیسا موقع جیسا حال ہو اس کے مطابق عمل کریں چلتے چلتے بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کھڑے کھڑے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں الحمدللہ للہ اللہ دِن کر قیام و مقرود مالا جنوب بہم و اتفقرون فیخلقصماواد پاک نے کتنا آسان فرما دیا ہے لہذا ان کے مشورے کے مطابق ہم تیاری کر لیں اور اگر موقع دیتے ہوں یہاں ٹھہرنے کا تو یہاں ٹھہریں جب ان کا مشورہ ہو جائے اس وقت ہم روانہ ہوں بحرال جیسا مشورہ ہو اس کے مطابق ہم جائیں کوچ کے اندر اطمینان سے جائیں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو آگے پیچھے ہونے کے لیے دھکم دھکی نہ ہو مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا احترام کریں عورتوں کو پہلے آگے جگہ دے دیں ان کو عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ کوچ میں چلنے کے لیے موقع فراہم کریں اب ہم کوچ میں بیٹھ چکے ہیں لیکن یہ خیال رہے وہاں الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہم کو میدان عرفات کو چھوڑنا نہیں ہے آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی ہم کو یہاں سے نکلنا ہے وہاں اس کا اہتمام ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کا انتظام بھی رہتا ہے لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ذہن میں رہا ہے اگر کوئی تنہا ادھر ادھر سے نکل کر چلے جائے مظلفہ کے لیے تو اس کے اوپر اگر میدان عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نکل جائے گا تو دم لازم ہوگا اس لیے ذرا اس کا خیال کر لے میدان عرفات سے غروب سے پہلے نکلنا نہیں ہے آفتاب غروب ہونے کے بعد یہاں سے ہم نکلیں گے اور اس کے بعد ہی یہاں سے روانہ ہوں گے جب عرفات چھوڑ رہے ہوں تو دل میں اللہ کی رحمت کی پوری امید ہو کہ اللہ کی رحمت آج بارش کی طرح برسی ہے اس میدان عرفات میں پتہ نہیں کون کون اللہ کا ولی موجود ہوگا اور یقیناً اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی اللہ عرفات کی مففرت فرمادی اس یقین کے ساتھ اللہ کی رحمت کی مغفرت کی پوری امید رکھتے ہوئے ہم عرفات سے روانہ ہو دل کے اندر شک شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے یہ دل کے اندر شک تردد شبہ نہ ہو ایک حدیث میں آتا ہے فضائل حج کے اندر یہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ تع ع وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی لہذا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے ہمارے گناہ چاہے جتنے بھی ہوں لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے اللہ نے خود فرما دیا خلیہب اللہ اصرفُ على انفسم لا تقنقو من رحمۃ الله ان الله یغفر ظلم بجمیٰ ان هو الغفور الرحيم الله رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے آج میدان عرفات میں اللہ کی رحمت کے نیچے موجود ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہو اللہ رب العزت تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں ان هو ہوبر غفور الرحیم وہ غفور الرحیم ہے لہذا پوری امید یقین کہ میری مغفرت ہو چکی ہے اس یقین کے ساتھ وہاں سے ہم روانہ ہوں اب ہم آفتاب غروب ہونے کے بعد میدان عرفات کو چھوڑ رہے ہیں عجیب منظر ہوتا ہے تمام کے تمام جاج کرام رام بزرفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جیسا بھی موقع ہو پیدل ہو تو پیدل کوچ میں ہو تو کوچ کے اندر مغرب کی نماز آفتاب غرب ہونے کے باوجود مضطلفہ عرفات میں ادا نہیں کرنا ہے عرفات میں ادا نہیں کریں گے راستے میں بھی ادا نہیں کریں گے بلکہ یہ مغرب کی نماز مضطلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے آپ کو یوں فرمایا گیا عرض کیا گیا اللہ کے رسول افتا غروب ہو چکا ہے یعنی مغرب کی نماز تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاط و امام کا نماز یہاں نہیں مصطلفہ پہنچ کر پڑھنا ہے لہٰذا ہماری نماز مصطلفہ پہنچ کر ادا کریں گے ان اس کے بعد پھر کیا جائے گا اللہ رم العزت میدان عرفات کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہر حاجی کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے اور ان کی برکت سے اللہ رب العزت پوری امت کے لیے رحمت کے اور مغفرت کے فیصلے فرمائے اور رب کریم اپنا فضل فرمائے اپنا کرم کا معاملہ فرمائے قبول فرمائے آمین سبحان اللہ اللّہ سبحان اللہ حمدی کا منشد اللہ الہ اللہ طف رتوب علیک وصلی اللہ تعالی علیہ خیر قلق محمد وعلى وا صحاب ہی بآباجی واهل بيته واهل الطه يدمعين سبحان ربي رب العزه يا ما يسفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم